ارشاد فرمایا والا نبل اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے یہ ہے بات اللہ نے فرمایا والا نبل یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے ہو نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہو اور آزمائش کے بغیر نکل جاؤ یہ ہے بلا نبل ون کم بے اور ہم تمہیں آزمائیں گے بے تھوڑا سا شہ کو بھی نقرہ ملا ہے کہتے ہیں کسی چیز کو اور شعین تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے من الخوف خوف کو مسلط کر کے خوف تم پہ غالب آ جائے گا بس اس سے تمہیں آزمائیں گے کیسے کیسے خوف ہوتے ہیں انسان پہ ڈرتا ہے مستقبل کے بارے میں ڈرتا ہے معاش کے بارے میں ڈرتا ہے ویزے کے بارے میں ڈرتا ہے ایئرپورٹ پہ ڈر لگا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا یہ سب چیزیں خوف میں شامل ہیں نا تو تھوڑا تھوڑا خوف اللہ نے کہا ہے ہم اسے تم پر مسلط کر کے تمہیں آزمائیں گے اور یہ سب چیزیں اپنے اختیار سے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ اپنے اختیار سے اپنے اختیار سے کون خوف میں آنا چاہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اضتےاری طور پر جبرن نافذ کی گئی ہے کہ تم ہمارے بندے ہو اسلام کا علاوہ ہے مسلمان ہونے کا پلنب لو کمبش من الخوف ہم ضرور بزر تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے تاکہ ہم دیکھیں خوف میں ہمارا بندہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا رہتا ہے مگر تھوڑا سا آزمائیں گے شکر ہے یہ کہہ دیا ہے تھوڑا سا بڑی تسلی اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمارے میں تو اس میں بھی نہ اللہ تعالیٰ ڈالے اس لیے کہ اپنا حال تو یہی ہے کہ ایمان کا کچھ بھروسہ نہیں ولابل ون کم وشی میں اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے بھوک مسلط ہو جاتی ہر طرح سے سب کچھ ہے اور نہیں کھا سکتا بیماری ایسی ہو گئی تھوڑی سی آزمائش ہو گئی نا اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں اور کبھی کبھی واقعی کھانے کو کچھ نہیں ہے بل جو بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. اور کبھی کبھی نوکری نہیں ہوتی جاب جو ہوتی ہے وہ لے آف ہو گئی بس اب یہ آزمائش شروع ہو گئی اس انسان کی ہر طرح سے آزمائش ہوتی ہے اور بھوک مسلط ہو جاتی ہے اور ارشاد فرمایا وہ نقصم من الموال اور مالوں میں کمی کر کے مال کسی چیز کے لیے جوڑ کے رکھا ہوا تھا گھر بنانا تھا کوئی گاڑی خریدنی تھی کوئی کام اور اچانک ایسی مشکل پیش آ گئی کہ پیسے وہاں خرچ کرنے پڑ گئے اللہ نے کہا ہم تمہیں یقیناً اس میں آزمائیں گے والانفس اور جانوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے جانوں میں کمی کر دیتا ہے موت آ جاتی ہے خاندان میں ایک آدمی کی کمی ہو گئی اولاد میں وہ کسی بچے کی کمی ہو گئی بس سمرات اور پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آسمائیں گے اس سمرات کا ایک ترجمہ تو وہ کیا گیا ہے کہ پھلوں میں کمی کر کے اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ نتائج میں کمی کر کے کہ سمرا جو ہوتا ہے پھل وہ بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے نا درخت میں جتنی محنت ہوئی جتنا کچھ بھی اس کے ساتھ کیا پانی دیا اس کی رکھوالی کی آخر پہ پہنچ کے سمرا پھل ہوتا ہے نا اس کا وہی اس کا نتیجہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ ریزلٹس میں کمی کر محنت کرتا رہا ایک سال دس برس بیس برس اور نتیجہ ایسا نہیں نکلا جیسا اس کی توقع کے مطابق تھا تو پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا اللہ نے کہا ہم ہر چیز میں کمی کر کر کے کر کر کے تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھو تھوڑی سی آزمائش ہوگی اور جو ان چیزوں کے باوجود اپنے مشن میں لگا رہتا ہے اپنا کام کرتا رہتا ہے بشر صابرین بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بشر شاکرین ان کو بشارت دے جو شکر کرتے ہیں فرمایا بشارت دے ان کو جو صبر کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں مگر صبر ایسی چیز ہے انسان پہ استری پھر جاتی جیسے کپڑا ہوتا ہے نا کیسے اس میں ش... سلوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں شکنیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور استری جب پھرتی ہے گرم گرم تو کپڑا بالکل صحیح ہو جاتا ہے ایسے ہی جب صبر کرنا پڑ جائے نا انسان کو ساری سلوٹیں نکل جاتی ہیں سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں بشری صابرین بشارت دے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں یہ در حقیقت جو صبر ہے نا اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے یا تو تربیت کر لے اپنے اختیار سے یہ صبر اللہ کی طرف سے تربیت ہو جاتی ہے صبر اللہ کی طرف سے سکھا دیا جاتا ہے بچے کو پتا نہیں چلتا بال بڑھ گئے ناخن بڑھ گئے اب وہ ڈرتا ہے کہ کینچی چلے گی لیکن ماں یا باپ پکڑ کے جبرن بالوں کی کٹائی کرا دیتے ہیں ناخن کاٹ دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مسائب جب بھیجتے ہیں نا تکالیف تو پکڑ کے اوکھلی میں ڈال دیتے ہیں کہ اب کر لو تم نے جو کرنا تو پھر موصلے پڑتے ہیں پھر اوپر سے یہ مسائب آتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اس مرحلے سے گزر جائے بشری صابرین انہیں بشارت دے